سٹے رکھ لے جی ہمیشہ اسکول ہوتا ہے سٹیج مہمانوں دکھائی ہزار بار بہت سمجھایا کوئی تبھی انتہائی بےتری گل ہوگی بندہ وہی بیٹھ جا بھی آ کے بھائی پلے ہو جا الحمدللہ الحمد للہ محمود جمعی ارے محدود سلا تو وہ سلا ما بعد اقعد بالله من الشيطان طفق بسم الله الرحمن الرحيم من نُنَزِّلُ رسول الله الْقُرْآنِ لِتَشْقَى وَلَا يَضُرُّكَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا يَحْمِلُونَ عَنْكَ إِصْرًا وَمَا أُنْزِلَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَتَقْوَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْخُسُوحَ وَالْحِسْقِيَانَ أولئك هم الراشدون قالت الأعراب آمنها قل لم تطنوا ولكن قولوا أستطنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فإن تطيعوا الله ورسوله لا يردكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لهم يرضابوا وجادوا بأقوالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون مندا نا ہلائی اسپندو آلو تصری سنا دو سلام رسول گیا رو لگا وا یا حبیب اللہ مانگ ضلع لاہور کا ناساگ حالات مناعد ہوا محترم قرو صاحب اور دوستوں کے ساغ مناقد ہوا عجیب بات یہ ہے نیو صاحب دی دادی اما جی محترم آ مرحما دل وشال ہوا انتقال ہوا ہے عجب اپنی ماں ہے ماشاء کہ انہوں نے محسوس تک نہیں کرایا سمجھو مائی صاحبہ مرحوما ملفورا قلخانی تو پہلے شان کلخانی ہوگی اصاندی دے اندر شہید ہیں اللہ حل شان مائی صاحبہ مرہوما مرپور بخش کے دن تر فردوس پاتا فرمے جناب کہ آج کا موضوع ظالموں صحاب اور اعراب میں فرق تو کرو اساب اور اعراب میں تمیز تو کرو اس عنوان کو ہی جناب علم ہو گیا ہوئے گا اس کے اندر کسی کا رت نہ اور ان کی جہالت کو لفظ تو کے اندر ظاہر کر دیا تو اسی لیے اضافہ کیا ہے تمیز تو کرو کیا مطلب صحابہ کرام کے زبان درازی کرنے والے اس صحابہ اعراب آراب جان نہیں سکے تمیز نہیں کر سکے ایویں بکواساں شروع ہو گئے انہوں نے کیا جا رہا ہے رالمو اصحاب اور اعراب میں تمیز تو کرو یہ تمہاری بہت بد تمیزی ہے کہ تم تمیز کیے بغیر پاک ہستیوں پر زبان تان دراز کرتے ہو کچھ تو شرم کرو میرے دوستو کچھ آیات کچھ حدیث ان صحاب سے تبرا کرے جہل بیس قسم کے لوگ پڑھ کے سنا کے گلت مطلب کھ کے صاحب ایک رام دونوں کا دروازہ کھول دیں ایس نشست میں انہوں آیات اور احادیث سامنے رکھ کے انہوں کا صحیح مطلب پیش کر دوستان یہ دنیا ایسا عجیب موضوع پیش ہو رہا ہے جیڑا کسے دے خواب و خیال نہیں آیا وقت بھی کافی ہو گیا ہے غور فرماؤ میں مختصر پہلا وضاحت کرنا اصحاب دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے دور دے کنہ کنہ لوگوں واسطے بولیا جاتا سی۔ اور پرانویش بولیا گیاب صاحب بھی جمع نے صحبت آ بندے دال بہن والا خود سمجھدار ہو کہ بندے دال بہن والے سارے مخلص نہیں ہوں اے میرا مجمع ہے ایسے اندر کئی تماش نہیں آئے کئی بڑے ہی روک شوق اور محبت نہ لائے ہوئے ہیں خوش ہو کے آئے ہونے دین سنان گے دل سارا گے وقت سونا گزرے گا آخرت تیار ہوئی اصلیت آئے ہونے کوئی تماشبین آئے ہونے نے کوئی لنگ دیاں ٹپ دیاں پچکر کر کے جان والے ہون گے کوئی کس طرح کی کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجلس بچاؤ والے وہ بھی ہر طرح دے لوگ ایک سن دے مخلص یار صحابہ آخر جائے ایک سن منافقین عبداللہ اللہ بن ابئی کے مشہور نا ہے یہ مدینے دے اندر سی. مدینے شریف دے اندر سی منافقہ کی جماعت مدینے تیار ہوئی مکے شریف اج منافق نہیں سن وہ ایک سی کیونکہ آقا نے حکومت اتنے قائم کی نا مدینے شریف چ تو وہ پھر چدرا اتنے چل رہی ابد اللہ بنائی ہزور چدرا اگ منافقت نال حضور سرکار سڑدیا رہنا منصوبے بن جوڑ دے رہنا اے عبداللہ بن اوبئی منافق مدینے حضور دی بادشاہ او دا وس نہیں چل سکیا تو وہ سڑ کڑ کڑ کے وقت گزاردر سی دی جماعت عبداللہ بن عبیدی بن دی بظاہر ہزور کچہری سن لیکن منافتی کوئی نہیں سن ان شامل نہیں گیا اصحاب دا لفظ واسطے بھی بولیا گیا خران چ مہاش واسطے مجلسر بہن سن جے نہیں سن جانتے بھی مخلے سنے کے منافق وہ محمد محمد حالانکہ وہ سنگی نہیں سن مجلس سرج بہت سن مجلے سر سارے بہن والے سنگھی نہیں ہوں اے بڑی کوٹی جی گلو مجلے سر بہن والے سارے سنگی نہیں ہوں لیکن اڑ جان بندے جی بندے لحاظ لوگ باہر سن, سن بھائی یہ بھی تو محمد کے یار ہونا ہے جنہیں نہیں سی وہ سمجھتے سن منافق بھی سن منافق بھی اصحاب نے پاک نے بھی اصاب مگر وہ اصحاب نہیں پھر سمجھ لو ہزور کی مجلس سجاؤں والے بہن والے منافق جہن نے بھی قدرت نے اصحاب آخر ہے کیوں آخ وہ جہفر دو سمجھتے محمد بندے پاک نے انہ نو بھی دیتا، تے نبی پاک نے بھی اصحاب کہہ دالانکہ وہ منافق نے اصحاب نہیں صحابہ نہیں جنہوں جہور کچہری دے خاص لوگ سن صحاب نے اور ہزور نے اور اللہ فرماوے کے کے نے سمجھ نہیں لگی نو اصحاب محض ارف ہوں میں لفظ تھوڑا علمی پہ بولنا ارف کے لحاظ لوگ اصحاب آخیا گیا حقیقت اصحاب نہیں مالس واسطے شہرت ہے کہ محمد کی دے بندے نے وہ دل تو نہیں سمجھ دے بھی یہ ٹکوں گل نہیں ان بظاہر بہن کی وجہ آخر گیا تیسرے قسم دے لوگ جکے نہ مدینے دے آس پاس کے جڑے ارب نا سہارا جنگلے آراب اربیت بدھو کہ ساری وہ جڑے بدو سن نا جنہوں اربیت آراب جوفات جاتی خشک مزاج بڑے تند مزاج یعنی دین کی چس جیڑی ہے نہ حاصل کرنے کئی ہے سارے نہیں کئی ہونا کئی ایسے بھی ایسے ہیں جنہوں نے کرم ہو گیا رنگے گئے وہ جڑ بدو سن حضور دی طاقت اور اسلام کا دبدبا رو خصوصاً فتح مکہ دے موقع تے حضور دی شان و شوق جدو مکہ فتح ہو گیا ویس کے نا مجبوری نال اونا پیا اسلام قبول کرنا پیا او آرام سن ایمان نہیں بظاہری اسلام دی شانو شوکر طاقت ویخ کے لگتے گئے لیکن ہوں انہوں حالے ایمان اتنے اتنے گلے کے لاگے کھلوتا ہے دل چ نہیں تے ایسے ہو گئے وقت گزریا اسلام گیا جنہ سنگو نڑے نڑے اسلام رہ گیا سمجھ نہیں لگی یہ ہوں ہزور کی مجلس بندے تر قسم کے ہو گئے کنسم ایک ہو گئے صافا ایکنے منافق، ایکنے نے منافق ایک نے آراب اللہ پاک نے تین فرمایا ہے. آپ یہ تمیز دسنی ہے کہ زال مودا تمیز تو کرو وہ ارب کے بدو باز جنہوں نے سنگ کے تھلے ایمان نہیں جا سکیا وہ ہو منافق ہو محمد دے یار ہو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ نا... لو اگر نہ پہلی بار موضوع لگے ہو تو زندگی خاپ آدر ویک اللہ مستفا یار اصحاب جڑے ابا نے جنہاں حضور دا یار صحیح فرمایا گیا ہے اُنہاں دا لکر اللہ پاس نے قرآن مجید دیکھ اُنہاں دے, انہا دے مضبوط ایمان دے حوالے نار دستے ہیں کہ کڑا مضبوط ان ایمان اُنہاں دا یہ جیڑیاں میں آیاتاں پڑا لگا ہے ساریاں سورت خجرات دیاں نے گیڑیاں بولو لو جی سورت ہو جورات آیت نمبر میں دستا چاہو تاکہ آپ ہی ترجمہ جا کے ویس لیا سور ہو جورات آیت نمبر یہ پہلا متعلق پڑھ لگا رب العالمين جل مجد وكريم نے فرمایا وعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون پرور یارو سمجھ لسو یقین رکھ اندر اللہ کا رسول وستا میں ترجمائی اس انداز حضور کا زہری وسنا بھی سمجھا جائے تو محمد کریم کا ساپ ہے دلچ بھی سمجھا جا اندر اللہ رسول وسدا ہے تھوڑے اندر اللہ کا رسول وسدا ہے تے اندر اللہ کا رسول وسدا فرمایا لو کی مشقت لہذا حبیب ہنمائی کرنی ہے سارے رسول کے پیچھے چلتے ہونا رسول پیچھے چلاو کی کوشش نہیں کرنی اللہ ادب سے سکھا دے اپنے حبیب کا اپنے نبی یار سن، سن، سن، سن، قرآن سن، پتا لگا نبی صاحب کا ایمان کلبوت نکل سکتا ہے کہ نہیں فیصلہ بے قریب اللہ قرآن کی فرما دا والا اللہ لیکن اللہ سونے لیکن اللہ سونے محبوب بنا دتا ایمان کا پیار تلوں میں پا دیا دل ایمان نو اللہ نے سجا ہے واہلیمانتا کر دتا ہے تھو اپنا ایمان با لگ اللہ ہبا بائی لو دل ایسا ہے دل آس رہا ہے کہ ہر شاید جینت ہوں میری جینت اگر ہے تو اللہ رسول کا ایمان اللہ نے میرے اگلے لفظ بکراہ گمل کو فروخت روشیا اندر فرمانی تو گناواہ اللہ رسول کی نا فرمانی تو نفرت پا دیتی ایمان سجا دحبوب بنا دتا ہے نفرت کرتا ہے نفرت کرتا ہے کسمیا تو صرف سرجمہ کر رہا ہے یا مطلب آسان کر اللہ نے یہ نہیں فرمایا تسا آپ ہی مان ہے اللہ فرما میں سارا کچھ میں کرنے ایمان توانو اللہ ایمان ہے دل. ایمان ہے تمانت سجا دیران نسر پا دی ایمان نکل گئے ہاں فرمائدہ اللہ فرمائدہ ہدایات کی ہوئی ایمان کی دی دولت دیتی ہوئی نفرت نے آراباں کا دسا اے اصاب کا دسیا ہے ہوں آراب کا دسنا وا وہ آراب بدو جڑے بدو سارے نہیں اونا بھی جو اگے وضاحت مزید اسلام نہیں قبول نہیں ڈنڈے قبول کر گیا حال بھی پرورتگار فرما ہے چودہ چودہ سورت وہی بولو دو لہرا بوا منا کلم چو مینو کل کلو اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفر رحيم الله فرمانا بدوا نے آخیا آدوان لا تو مان نہیں لیا آخیا ہے اصا مومن ہو گئے آرام کہ آپ کہ اصحاب اصحاب ل ربا ہے دل جی مان میں سجایا ہے دی نفرت ہر برائی دی نفرت انہوں نے دل میں پا اللہ نے فرمایا کلم دو میم نہیں لا بلا سر تور اسلم لیکن تص آخواہ اسلام بیٹھے آ ڈنڈے کی وجہ زہری جھک گئے آزا آزا اندر حال ایمان نہیں بڑھیا اتوں تو جھک گئے ہو تو من بیٹھے جی نہیں منیا لمسو میں رو ایمان نہیں جی لا پو لو اسلم نا آخو اسا اسلام اسا اسلم زہری مسلمان ہو لمبا یل خلیمان اوی کلو دیکھو حال ایمان تھوڑے دل میں سے بڑھیا نہیں اصحاب اور اعراب کا فرق تو سمجھو تمیز تو کرو یار تو بولو اے اعراب کہتے ہیں بچوں ہم ایمان لائے اللہ فرماتا نہیں نہیں یہ کہو ڈنڈا دیکھ کر ظاہری ہی لمبا یاد کھولے ایمان بھی کلو میں گم ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوا بظاہر جک گئے وہ ایمان نہیں فرمائی نے اب اگے اگے اگے فرما ہاں اگر اللہ رسول دی کی تاط کی یعنی جو اللہ رسول, اے رسول اے نے فرمایا چلتے چل دے رہ دے چلتے دے رہ چلتے مطلب ہے ایمان اللہ رسول دی فرما برداری جگہ کر جانا بولو میاں گلاماں مروسترداری آ گئی نہیں بولو بولو بولو اچھا ہوں یہ آ گئی ہونی این گل کہ نبی مجلس والے کئی ایجے سن اللہ پاک نے پہاڑ مضبوط ایسے جراب آخر آخر گیا صاف ہی اللہ نے فرما دین ہالے تھی دعوے نہ کرو بولو اللہ اللہ ذرا بولو تو صحیح ہے دوست اگر اصحاب یعنی نبی یار آر وہ بدوا کا فرق دس نہیں تمیل ہو گئی ہے کہ تے او لوگ نے دے یار جن سنگھی بیلی ہزور کا فرمایا گیا عظیم لوگ نے ان نے دل ایمان کی محبت پائی پا آراب دے بارے فرماوی کر اسی اومنا اللہ فرمانا نہیں ہال سنگو نیڑے نیڑے کڑا ہے ठा उतरेगा तो फेर आले सिर्फ डंडे नारत से कलमा पार बैठे हुए नहीं ایدہ مطلب ہر ایک جانا چاہتا یہ پڑ کے ایسا ایمان لیا بندہ اللہ نے صاف فرمایا وہ کلما پڑھ کے آدمی نے للہ نے فرما بابو ہال تگ نو ویخ کے صرف نار گئے نہیں جی لکھا پتا نہیں دنیا کی پڑھتی ہے کوئی سمجھو گل بار کلمہ پڑھیا تو مومن ہو گیا کلما پڑھیا اللہ نے فرمایا یہ کھنجی آبو فرما دے نہیں تُ مومن نہیں جو آخو اصل منا جگنا رلے رڑے پھر دے جے سمجھ لگی لے گی ہالے ساڈے بنے نہیں میرے اللہ میرے رسول کی فرما برداری کرو اے جو کہ رسول کرو پھر دل چھ سکتا کدی ایمان اتر جی سہی نا لرک آ گیا قرآن دون چونک چونک چونک چونک اللہ کبیرہ اتے ایک گل کر جا پہلو بھی کیونکہ مزید وزاحت کر دیا مکے چڑی پہلو بھی دس گیا مکے مدیج عبد اللہ مدیز اللہ سورت سورت آیت نمبر من حولكم من ومن لا نحن اللہ فرمان ہے آسو پاسوں آلے دوارے مدینے دل دلے مدینے دل دلے ہالگ آناف ہالگے آل دل مدی جنگل والے مدینے دیگستان دی مدی ریگستان والے والے اللہ فرمان ہے کئی ایسے جہے منافق سارے نہیں کئی ایسے جہے مناسب نے مناسب ورنا مناسب ورنا مناسب نے منافق پک ڈٹ گئے عسائت نے دس دنافق منافق نبی دیا مجلسوں لو آئے نبی کے مجلس چار منافق ایک آرابی سڑک وہ بدو آرابی بدو کئی سن کون کئی سن پتو آلے, آلے آلے, مدینے رہن رہے میں گل کرنا چاہنا میرا اللہ نے منافع منافع مکے کوئی نہیں سن میں دکان کھولتے ہیں یہاں کچھ مکے والے अरबी ने या मदीने वाले और लांबिया के ना मदीने के ना अरबी के बच्चे वाले नारे तकबीर नारा रिसाले नारा तहली नारा योसिया سم نہیں آئی کڈے کتے لوگ نے مہاریا نفر تو منافر کچھ نے وہ بغیرتا کچھ سوچ وہ پکے والے نے مکہ منافقہ کی سانس نہیں منافق سا, سا. اللہ فرما رہا ہے مدینے نہیں سن یا آلے دوے مدینے میں سن مکے منافق نہیں سن یہ حبو سفیان مکے کے چودھری سن انہوں کا نام ہے سخر انہوں کے نا جی ہر قباوی والد نے والد کا نام ہر مکے پر ہنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مناس پتلے دادیا شمس اپنے مناس کے پتر نے ادھرو لڑی رسول ادھر حضرت سے محافیت ہی رلتی ہے منافقہ پچوں نے نہ آلے دواب نے نعرہ تدی نعرہ تکی अगर दे दे दे पता नहीं एना तो चाहिए गुड़ी डंडे खेडने कगर मिबरान जुड़ जाते अन्नी देो जो इलम लैना है कुरानी समझना है साडे को ہر ایک کنگان جو مولوی ہوئی ہو پڑے میری گل توڑ کے اللہ باگ نے کیوں دسیا سورتہ سورت بولو بولو انہوں چاہتا توبہ تو میں کہنا اللہ میری تو میرے پورے پروانی چوڑی تھوڑی نے فرمایا سڑ گیا پہل مدینے کے حضرت ہلور دبارگاہ جلدی کی روایت زیادہ زیادہ معلوم ہویا منافق مدینے مدینے کے آلے دلے آ جائے سہارا جنگلے کئی آرابی سن سارے कुत्त्या को टुट टुट के अबू सुफिया हजरत मुआविया हजरत मुआविया के भा मदीने वाले नहीं ये अब्दुल्ला बिनू भाई जमात वाले नहीं اے مرینے د آلے دوے آرابا چی اللہ نے فرمایا والفسوق کفربل بولو مرو ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں اگلی گل سو مسلمانو اصحاب تے دا فرق تمیز لوگ پتا بالکل سورج چڑیا گو کیسلے لگا بھی ایک جی دل چ لگ گیا ایک جی سگا ہٹا نہیں پہ اترتا قرآن نے دس دا دافی دا وقت, وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا انتقال شریف ہو گیا توجہ طرح گلو جسے سرکار کا انتقال کیا ہوتا انتقال تو بعد کہڑے لوگ سن جے اسلام چڑھ کے پاس ہوتے ہوتے کہڑے سن جے ان لڑے ہوں اتے آتا لگنا ج دل دے سنگو لگا برقل سی وہ پھر کے پاسے ہوئے میں کسی نے خواب خیال چ نہیں آیا آپ ہی جنہ کے دل چ لانگ آئی مان وہ ہزور تو بعد پھر نہیں جہاں کے سنگلے لاگے لگے لگے لگا فرتا سی ہزور تو بعد پھر کلوتے ہوں اللہ نے دسیا توجہ تبجو وہ جہے پھر کلوتے سن وہی آرابی سن مستفا دے یار پھر نہیں سر انہوںفا شہاد کر سکتے کے اکبر سی کے اکبر سی ان نال لڑنے والا نا انہوں نو او اپنے سوٹے دے, دے نال پھر اسلام پر لیا جی نبی سونے انہا اسلام قبول تل چ نہیں اتریا دو وہی لوگ جسے پھرے نہیں سدھی کے اکبر نے پرتا آیا پرتا آیا پرتا آیا پرتا آیا سمجھو اسلام چلے اسلام چ نبی یار نہیں سن نبی یار نہیں سن پار سن وہ بدو سن وہ بدو چبی یار سن اصحب کہڑے سن واپس لائے آ گئے وہ نہ دے جے پو نبی چور فتوا لاؤنا آپ ہی کافرو کیا بندہ جگہ یہ بدراسا کر کے زندگی گزار دے نائ تکبیر نا ری سال نا تحسی نا ہانسی صحابہ کرام اللہ اکبر جس لیے آرابی پھر گئے کون آرابی جس وقت ہٹ گئے بدو جس لیے ہٹ گئے منحرف ہو گئے اللہ ہو اکبر نو واپس اسلام لیا سب تو پہلا قدم ان جہاد سٹھایا صدیق اکبر نے ڈکیا کلمی بڑے لڑتے ہو کلمیں پڑھنا ہے نہ لڑ دیو پر سونا سی تھی رسول تے قرآن دیا رمضان سمجھنا را سی آپ تے قرآن سمجھی کھڑے سن کے اللہ فرمان دائے اعراب جڑے نیند نہیں اترے آئے انہوں ہوں لیا بھی کوئی وقت گزرے وقت انہوں دل چمان اترے گا شاہیل پشا کی گل سنانا سی سندال سنانا ہاں جی جس طرح کے محد سب نے کثیر نے سی سفی نے فرمایا سنت سی ہے امام ابن کثیر نے فرمایا سنت سی ہے جسے پارک سبھی کے اکبر گھوڑے سوال ہوئے شام مشکل گشا نے جڑے مناسب ہو گئے جی میرے منہرے ہو گئے انہوں نے یاد کرنے چلے وا حض مولا لیگام فل گئے آپ نے فرمایا سوچی اج میں اہی گل کر جی کیتی تھی میں کہاں رہا جسے دوسرا تیاری کی میدان واسطے حضور نے فرمایا سی سان تیری لوڑ ہے تیرے کھلو مگر ابو پکر ترے بغیر مسلمان دا وقت نہیں گزر فرمایا ابو پکر میں اہی گل رسول اللہ نے سی لگام لگے سدھی تسا جانا نہیں کیا اب تک اسلام کا نظام بڑ نہیں سکنا اگر اسلام کا نظام قائم رہنا پڑنا تو سدھی کا تیرے تب نال ہی پڑنا لنچ نی وہ لوگ جہاں سولہ یاد کی گند بڑھ گیا جو کی غلازت بڑھ گئی مطلب ادھر وی کو گل سمجھو پوچھو پوچھو پوچھو ان سے جو صحاف پر زبان برازی کرتے ہیں ان سے پوچھو صدیق کے اکبر جب جہاد کے لیے تیار ہوئے تو حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ صدیق اور مولا علی والی طرف تھے اس جانب تھے اور ان کی جماعت کے ساتھ تھے یا جو منحرف ہو گئے جن پھر گئے سر ادھر سڑک کے جہاد کرنا چھڑ ذرا پوچھتے سے کتے ہو بھوکڑ تو کتے ہو پاغ آ جاؤ یہ وہ محمد کے مفاد اور ہے رسول کے جانے کے بعد بھی رسول کے دین پر قربانی دینے کے لیے صدیق اور علی کے ساتھ کھڑے ہیں تو سڑک نہیں کرتی تمہیں تم آردیوں کی طرح ان پر بھی مناسب کے ستنے لگاتے ہو سکھلو نہ پاس ادھر میں تمہیں پھر قرآن کہ نا اللہ نے مومناشانی <Rash86> ملم یم چاہم والے مرنلہ الاسواد अल्लाह फरमाना ईमान वाले उड़े अल्ला रसूल मन फिर शक नहीं करते फिर शक नहीं करते वजाह अपने माल पर अपनी जान اللہ کے دے رستے دے اندر رکھ کے تھلے نار جہاد کرے مومنا کا ذکر ہے اللہ نے مولا لا دے پھر گئے سن اے اوہی نے آراب بکو اصحاب نہیں اے آراب نے جگوں سنگو ایمان سنگوں اتریا نہیں وہ پھر گئے ہوں مومن کہ انہوں کے مقابلے سے وہ تو پھر گئے مومن کہڑے نہیں اللہ فرمان ہے مومن جنہیں اللہ رسول منیا جہاد فاروقہ جہاد کرنے والا عثمان غنی جہاد کرنے والا ابو سفیان جہاد کرنے والا حضرت معاویہ جہاد کرا مسلانہ موبن ہونے کی گواہی قرآن دے جا منافق سمجھے میں نہ سمجھے اس لاسی کے مناسب ہو سبجو اللہ کا قرآن اللہ سمجھ نہیں آئی عجیب گل یہ پہلو اللہ نے وہ آیت جبی جارو تھے دل ایمان دی محبت پا ہے دوں بڑا ہی پیارا لگتا ہے بڑا گا لگتا ہے جہاں لڑن والے نے آ گئی ہے گل کہنا وہ دی کی بولو تو صحیح نہ گل دی آئی بولو بولو مطلب قرآن نے اس نرسی جی کسی علاقے کا بھی ہوا ہو گل ہی مکار پھرے نہیں وہ لاندیا لڑنے والے لڑے اللہ فرما اولاد ہم شدر وہ پکے ہدایت والے ہیں اور سنو اگر کوئی یہ کہے کہ مولا علی مولا علی تو اگر کوئی کہے ہسن حسین تو بچے ہیں وہ بچے ہیں چھ سال کے ساڑھے چھ سال کے حسن حسین ہیں وہ تھوڑی لڑی ہیں وہ اسلام تھے کون لڑے کہہ رہا ہے اللہ کئی کتے کہتے ہیں کہ حسن حسین نہ ہوتے تو صحابہ کافر ہوتے ہو میں نے کہا لانتی یہ کہے اگر صحابہ نہ ہوتے تو حسن حسین کا سر شریف نہ بچتا حسن حسین کا وجود اگر ہے تو یہ صحابہ کے وجود کی برکت سے ہے بلکہ سنو اگر اگر اگر صحابہ نہ ہوتے تو علی پاک کا سر نہ بچتا کیوں यो, کیوں نکتا سمجھو ہو ضلع بیان کر رہا تہلی بار سناوا چلو دیکھو حسن حسین ہزور جان دقت جان کو ساڑھے چھ سال چھ سال پہلو ایک پائی پاک ایک بھائی پاک رضی اللہ تعالیٰ امام حسن ساڑھے چھ سال پہلے پیدا ہوئے دوسرے حسین پاک چھ سال میں اپنا ایک مہینے کے فاصلے سے سال پہلے پیدا ہوئے یہ دو بھائی تھے اسلام دے اٹھے مکے اسلام کے کدھر اٹھیا بولو بولو خبردار بہت بڑا کلو آ گیا ہے باہر سے ادھر ادھر سے سنیوں میں سنو اعتدال پھر آنا چاہتے ہیں مولا علی سرکار بچے اسلام لیا سب تو پہلا بزرگ لکھے امام لکھیا موتی سی لکھا سب تو پہلے ایمام لیا بال رواج سے حضرت سدی کے پروا لے مولا علی سارے <سؤال> امام صاحب نے فرمائے ابو مومن ہے مولا علی پہلے موومینٹ فرق صرف مردوں کے اکبر پہلو بیبی سی کا خلیجا پہلان ہے بچوں کے مولا علی پہلان ہے مولا علی سات سال دے سن، سال انگلی انگلی مبارک علی سات سال کے بچے سن سیدہ خدیجہ گھر کے اندر وہ گھر کا ساتھی نے گھر دمدرد نے میدان ل मैदान का नबीज आ यार सिर्फ सिद्धिकाल बन के रहाताज ने रसूल अगे ढाल अली नहीं बन सकते सिद्धिकाल बने ने जिथे भी, भी नबीजु लगता सी सि हो जाते स میرے مدینے نے داردار نے فرمایا میں ہر اتنا شام کا بدلا دے دیتا ہے سان کا بدلا رب رہمان کے امت روپے ہوئے گا نار تک بھی ناری ریسان ہے نارا تاجی ہے آج بھی سدی کا عمر جہاں میں محبوب کے کتبوں میں ہے کہ نہیں ہے دارا تاخی دار تاکی دار تاکی دار تا اے یہ سمجھ کوئی نہ ہو سی رسول ڈال بن ہر میدان دے, دے پاک علی دال او پتا چلیا اگر علی پاک بچے نے تو بھی صدیق شرم نہیں آگ شرم نہیں آگ اگر حسن حسین نہ ہوتے تو سابق کسی ہوتا کی کسیتی اہل سنت میں داخل نہیں ہو سکے گی ہم بیٹھے جیل منال نہ اڑائیے سن چیشتی نہ آئے جان گے اور چڑھ جان گے گل جواب دین سات سال کے بچے مولا نے جس نے شراب قبول سیدہ خدیجہ گھر دے ساتھی نے اتار دیا رسول پاک ہر میدان دے سرکار کون سن بلو، بلو، بلو، بلو، بلو، اللہ اکبر کبیرہ اور سن لو دسو کون فری سن کوئی مائی دلال پکڑنا واگاں سٹنا جی کوئی مائی دلال میری سابت کر دے ابو سفیان کی حضرت ماوزہ ا دوسرے پاس جل چت لان وقت سی سی تقت دا اسلام نیلے چڈتے وڑے منہ تیرا لان پیا جی سب تو اوکھا وقت اور بھی حکومت اسلام خون منگوایا پیا اسل سدی امر ابو سفیان سے مولا حضرت نوالیا کھلوتے نے تسلے کہیں کہیں جس وقت چڑو اپنی حکومت دی قائم ہو گئی ویڑے چھڈنا منافق ویڑے. ایمان نال دسا جی امتحان جدوں بھی اگلے لگے یار اور پتا لگے گا کہڑا کلولہ ہے تھی <تصف> کی جے سچی دسیا کبھی یہ کسی آخیا یار ہوں سوکھا ویلا ہے میرا سیاح مثال دتی ہے میاں مجھ ہو جائے تو چیچڑ بھی چڑ جائے اسلام ہو گیا دنیا آلے آلے تو ایمان اسلام کو پھر گئے اسلام ہو گیا لسا جی ابو سفیان سرکار یہ ہو گئے خون اسلام کا چوسن والے چیچڑ لانتی جی اے چچڑ, چچڑ پر ہو گیا سن بھی پر ہو جس وقت اسلام پہ آتا ہے جنگا نے دل کے دلوں دے اندر اللہ نے ایمان بہار وغیرہ بنا دیں چل نہیں سکیا تکبیر نار رائے تحک و آپ کے ناموں سے ریسال و آپ کے ناموں سے اللہ بھائی وہ آپ سے صحابۂ چرا حضمت حضرت می نے معاویہ خلافت حضرت معاویہ سیاست حضرت معاویہ بولوسان دو گل ہوں یاد ہو گئی احاب آراب کا شرک سے تمیز تو کرو کہ ظالموں جو منافق ہیں وہ مدینے میں ہیں کچھ کچھ آلے دلے نہیں مکے چ نہیں ابو سفیان سے معاویہ پاک مکے رہنے والے نے معلوم ہوا لنچی منافق نہیں یہ آراب نہیں اے دوسری گل یہ سمجھ آ گئی کہ سن منافق جڑے رسول دے بعد ہٹ گئے جڑے ان لڑن والے الا فرم ہے کڈے مضبوط الفاظ دے اندر پرور جگار فرما شکی نے لڑے نیا جانواریاں مال دیتے اللہ فرما دے یہ مومن مومنٹ نے ہوں پوچھو پوچھو جہی وہ ارابیا اکبر جدو لڑے جے سدیقی اکبر والے پاس نہیں اور یاد کرنے والے سمجھ لے اللہ مومنٹ ہے یہ مومن بولو دے صحیح اے کوئی ملائی نہیں سونے ایک حضرت ابو سفیان کی بڑی عجیب گل میں دسا سونے نبی نے تو کم لے بڑے اچھی فتحک مسلمان ہوئے تھے اس قبول رسول نے بڑی بخشیا سرکار نے جس لے مکہ فتح فرمایا اس اسلے فرمایا اعلان کیتا حضور نے فرمایا ہمیلی امن مل جائے گی جائے گا برباد ہو گئی جہدی بڑ گیا جڑا حضور نے جوڑے بات کا سب میرے ہزن صاحب کے پیچھے نکل پہ ابو سفیان کی ہیلی بڑ گیا سا کچھ نہیں کہنا بولو بولو بولو اور گل سن پاک نے دو بڑے کم جانج کا سکیف قبیلہ سن. اس قبیلے کا بت سیویا تو سکیف سونے نبی سرور نے حضرت سفیان اور حضرت مغیر شعبہ نو فرمایا جو رسول جن کے ہاتھ فنائے نے وہ حضرت مووضہ دالد ہی لانسی تجنا سونے رسولہ اتما فرماوے دس کفر دل ڈالے کفر کھڑا نہیں اور دوسری گل سن دوسری گل سن سونا نبی جان تو پہا نجران اس دا علاقہ اس علاقے نبی سونے نے اپنا نائب والی سچی دس جنہ دی حکومت در رسول اعتماد پر بولو مرو سال ان شاء اللہ ہلو جی چی ساب کرام کے خلاف جو گند وڑیا ان کے اللہ سٹ <laughs> دے گا گندے نالے سے گل کا انکار ایک شخص نے کیا جن محمد بن امر واق بھی کرزابی جھوٹ بولتا ہے یہ بول جناب جی سہ یو کرد ڈنڈیا مار جان دا ہے تو کہا تُو جو ہے مل فرض بنتا دوسری سچی تریخ منی <damit> verge... <تصفح> جاب جی لگی <laughs> گلو گل, گل, دوستو اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ گل ہوں لمبی نہیں کرتا لمبی نہیں کرتا توجہ بولو بولو ایک بڑی وڈی گل سنا حضرت جنگے جی آخو پہلے روایت سند پڑھا پڑا سنت کے اوپر چلا کر کرا باہر میرے کے بڑے بڑے جڑے کلکیاں ہیں جاڑا کگڑے سٹ لماشے ویک جسے ککڑ لڑنا تو جلدی بچارا ماڑا ہار جا جی چرنا ہو گو تو میدان حضور دے جوڑے سکا نہ چیز باہر ہو چیز کی گل توڑ کے بخاوے کتاب تبکاتی ابن سعد سند بھی سنو روایت بھی سنو ابو ابال سی قال اخبرنا ابراہیم عن نبی جرم کورمو کو ریسائی دنگے جرم کو عیسائی کو ہو رہی تھی مسلمان سدھی گیت مرد ہو دل دل ہر پاس حالات سخت ہو گئے مسلمان گھبرا گئے حضرت بھی فرماد میں بھی اٹھیا آوازاں ہر پاس چپ ہو گئی ہوں ہر پاسے سو گئے چپ ہو گئی خوف ہو گیا کافر جد چلیا ہر پاس آواز آ چپ ہو گئی یا نسل ہے ایک طرف اللہ دی مدد ذرا نیڑے ہو جا اللہ دی مدد یا نصر اللہ ہے طرف اللہ دی مدد ہو جا بات غیر بین ابھی پتر حضرت حضرت آبیا کے بھائی نے جنڈا چکا سی ابو سفیان نویں بڑھے پائے سن تو یہ سردار چند بن کے نکلتے سن اسلام پھر بھی نبی غلام اسلام بن کے نکلتے اور میں سر کتیا نو پاک ناستے اب تیری جہالتوں کا دور گیا اللہ کے فضل سے اب نبی کے صحابہ کے علم کے بارے آئے ہوئے ہیں میںامے میں سارے چپ ہو گئے ادھر کافر مقابلے گوریا نال جنگ ہو رہی ہے روس سے جنہوں نے تعلیم پر پڑھنے جی جی جی جی لکھ لانے رسول رہے گھر ٹی وی چکلے سکول میرے منہ چ نکل گیا چوڑا پڑھنا سو بہت میرا سی القدر تابعی جلیلو فرمان پیماند میرے والد, والد مسمان میں اس جنگ ہر پاس سناٹا آ گیا ہر پرس تو آواز ایک بندہ اللہ مدد آ جا پر فرماندے نے میں راہ کیا دجوان بندہ ہے کہڑا بھی ہر پاس چوپڑے دعا پہ ویک اپنے یزید ایک نا حضرت معاویہ دا پتر یہ جزید حضرت دے بھائی یہ بھی سفر نے میں ابو سفیان پضر یان حضرت نے جنڈا فڑیا تھلے کھلو کے اللہ سونے آ، مدد لیا آخر دی دعا کی برفت ہوئی فتح ہو گئی جی दौरे डंडे भी फता हो रे मैदान भी फताहो रुल चुके गई उम्र तेरे दौरे डंडे वाले तिर रुप मारे छोड़िए کتے کتے گڑ گڑے ہتھ جاتی کرنا شیر وہ کہہ اینی ویا ہاس تو بیٹھا جو سمجھ نہیں لگی رہو موچی بولو پرو ان ظلم ویکو یہ میں حیران لانٹیاں نے رویت گڑن جاب روایت بڑے افسوس کے دکھ نال کہنا پہ بعد اوقات سڈے آلم لوگی کر جائتوں کی چانبین نہیں کرتے چان نہیں کرتے جیت جاندے جاندے حق نہیں دا. دا. بھی شکر دا. دا. چلو کوئی نہ کوئی اشارہ تبدیل کرتیق نہیں کر سکتا رل مر جا برباد ہو جیت جیڑی صحیح سی تنا دن مالکی <سؤال> ردی رہا ردی جی خبر حضرت تاریخ مدثر ایسے مراسب بے مرتبہ کی کرے برا سے بے مرتبہ کیا بچے کا کام ہے ان کا کام ہے صرف گلی ڈنڈک کے ہاں ہاں سنو ظلم کیا ہوا تاریخ کے ساتھ ظلم کیا ہوا الٹا جہاں پر لکھا ہوا جنگ ہوئی باندر باندر جڑے بنولاسفر رونی اکی اندر جنگ ہو رہی الٹا آدھے ابو سفیان کے بارے میں وہ کہنا श्यावशे, श्यावशे, श्यावशे, श्यावशे, पैजोए तो मेरे हू का पाका झट च खोते घोड़ा दे घोड़े खोथा बना लेना की समझे सी भी अल्लाह ने बंदे मार दीते ने क्या असा नहीं روایت روایت کون سال پڑھ کرے گا چل جائے گی ہر پاس چل جائے گی ہاتھ آئی پل جائے گی ڈز مئی ڈز معلوم ہوا سر چاہے تاریخ کسی سننے کی لکھی ہوئی ہو یا کسی اور کی تاریخ ہے آپ تاریخ میں کہتے ہیں حل جھوٹ سچا جاتا ہے ہاں جی اسی وجہ سے تاریخ پر اعتماد نہیں ہوتا लिहाजा तारीफ को पढ़ पढ़ना हर किसी का काम नहीं सुनने की तारीफ ही हो तो फिर भी वही पढ़ सकता है जिसको अल्लाह ने छाणी ताकत दी हो जो कर सद पढ़े दूजा ना पढ़े नहीं तो आप भी बेईमान होगा दूजिया ने भी बेमान करेगा میں کروڑ کتاب خیڈن واسطے نہیں رک میں دورہ حدیث کیتا ہے پہلی بار پڑھا رہا حالانکہ میں حدیث کسی استاد کو پڑی نہیں صرف مینو حضرت صاحب دعا پتا نہیں حضرت صاحب کی دعا کہ پڑے میرے کے ہکے پکے نے اردو جوڑے باغ دس کا دورہ ادیس کرا رہے ہیں ہندوستان سارے اندر دورہ ادیس کوئی کرا میں صرف پڑھانے آ گیا ہے بیڑا اردو پڑھنے والا ماشاء اللہ الحمد الحمدللہ ڈھائی کتاب آ گئی جی یہ سمجھ کوئی نہ اب کہتے ہیں اب کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے جیڑی ہوں وہ حدیث آم پڑھتے ہیں نامورات بےمان کرتے کر لوگوں کا کہ قیامت میں دن حضور نے فرمایا میں حوض کو سلے کھلوتا ہوا گاؤں ہاؤ ایک سے میں کھڑوتا ہوں گا کچھ لوگ آنگے ہاؤز ایک اوسر پانی پیش دیکھ کے لے جان گے میں پچھان گا پشان لوگ نے اسدیش کہ وہ فرمایا جائے گا میں آخا گا میں آخا گا اصہ چاہتا ہے یہ میرے چھوٹے سنگی نے, نے, نے میری مجلس نے اسے ہا بی یہ تصویر ہے اس کا معنی ہے نکلے. میری مجلس والے نکے لوگ میں پچھان گیا فرشتے آخان گے پتا نہیں بابو پتہ نہیں پتا نہیں تو فرشتے دیکھ کے لے وہ آدمی نے دیکھا بخاری مسلم اصاب تو نم لے جانے میں کیا بس بخا اسی واسطے صحاب کا لفظ دس مجلس بہن والے تر طرح کن طرح بعض اوقات رسول اکرم نے منافقہ حضور نے اصحاب فرمایا جڑے چونکہ سنبت بھی حالانکہ مہان بچپن وجہ رسول نے بھی انساب کہہ ہے میں یہ بھی بخاری چوکا بخاو مرو <تصفح> ادھر <اے دربے خوئے تصفح> ویسرا نبی پاک سونا کچھ مال تقسیم فرما رہے سن تو ایک شخص نے آخر سی نکی وکی والے نے یہ یا محمد محمد عدل کر عمر اٹھے ان آپ کی تال سلانہ سر نہ مٹ دئی آپ نے فرمایا ہوجو وقت بہت ہو گیا فیصلہ بادی سنگی بیٹھے نے ہٹے آدھے پینے بچارا سچا ہے دینے کام بھی ہے سفر بھی تے تقریر بھی بیٹھے نے ساری بہلی بس وہ مکام آ ادھر ویکو حضور نے امر پاک میں فرمایا چڑھ دینا ماری کیوں कیون? कیون? لا محمد فرمایا کافر لوگ کہن گے محمد اپنے اصحاب قتل کرتا ہے کافر کہ پتا نہیں ہے منافع کہ انہوں نے آخر محمد دجلے سے بہن والا یہ بھی حدیث نمبر بخاری کا بتا دیتا ہوں انچاس کے پھر پانچ کتاب تھی پھر تفسیر اے اے چ بخاری لکھی ہے توجہ ہے بولو بولو ایک جنگ کا واقعہ اس جنگ کے اندر عبداللہ بن ابئی رسول اکرم سرکار کی توہین کی تھی منافق نے حضرت عمر بن خطاب میں روایت بیان نہیں کر لم اس سے کتاب تفصیل ہے جی پہلو بیان کر بیٹھا ہے پہلے باب سے اس تو اگلے چی ہوئی جی دوسری ہوں پہ بیان کرنا سمجھو حضرت عمر نے اس سے طرح مارن دا ارادہ آیت آجت دے بارے بکواس کرنے والا عبد اللہ بین پہلے زلخ ویسر کی گل کی وہ بھی نبی دے صحابہ نہیں ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے جگ جان جی اے عبداللہ بن بھائی جگ جان گا منافق حضرت عمر والا المنافق اس منافق کی تھوڑ میں لا دینا آپ نے فرمایا دا لا يتحدث الناس ون <تصفح> مسلم بخاری <لبائے> فرمائے معلوم ہوا اصحاب اس واسطے کیا گیا کا فرض سمجھتے سن بھی یار نہیں حالانکہ وہ یار کوئی نہیں سن جو رڑ کے پہ جانے سن یار کا پتا ادو لگا تو رسول دنیا تو گئے ونڈ ہو گئی دجے بدل گئے یار جیسے سارے انہوں نے تلوار انہاں لی تھی ایسی پیسی محمد جیری سالت کے آ جاؤ پاس آ گئی سمجھ کے ہوں سن اتے بھی جڑا <ma type question> حضور قیامت فرماؤ گے نہ اصاب بھی اصہبی فرن والے لڑن والے نہیں او جڑے پھر گئے کیوں پتر نے جیڑے حدیثاں پڑ رہے ہیں لفظوں سے غور نہیں کرتے حدیفت آیا ان چار تھان سے ہاں بخاری بچایا کی لفظ پڑھنا بولو چارش آخر کیا امت نوبا یہ چار آئلم. اے نے جدو تنیا تو یہاں تو ہویا سیں کہ دنیا تو تشریف لیا سر اسلے مرتاد ہو گئے سن گل نہیں سمجھ لگی بخاری, جی لکھا لکھا بخاری چار تھان سے ہے فرشتے دا قیامت دا نو دا دا نو حضور فرما رہے میرے کرنگے فرشتے یا رسول اللہ یہ اہم نے جدو تھی یہاں تو وکھرے ہوئے سو یہ مرتا گھو گیا سو جدوسی ایسا نہیں سمجھتے جدو تی دنیا تو وکرے ہوئے ہو اسلے مرتا دو توڑے سن وہ تو بدھو سن ہائے وہ کون سا بدھو کیوں ہزور کے وسال تو بعد او پھر گئے سن اگر ابو سفیا حضرت سے معاویا یہ بھی پھرن والے ہوں گے مغیرہ بن شعبہ امر بن عاص حضرت ماویے کے ساتھی فرن ہوندے ہوں دے تو خود خود سمجھدار ہے جی وہ پھرن والے ہوں دے پھر جنگے جرموک کنے لڑنا سی وہ پھر ہوں دے ابو بکر دے مقابلے دے او تے رہنے حضرت ابو رسول قیامت نو اونا دی کر رہے ہو رہے ایتھے پھر گئے حضور کے وسال تو بعد معلوم حضور جہے ہزور تو بعد وہ ات قیامت والے دن جہان نہیں جان گے جہے اتنے ہزور میں مسال میں وقت پھر گئے وہ جہانوں وے پھر کون گئے سر سن وہ بٹو سنے نہیں سن کون ہلو ببو سفیات حدرت نو آ گیا یہ فری نہیں جب نہیں فری تو کیامت والے دن بٹو ہزور نے آخر ہے اپنے یار نہیں آخیا تینوں کام آ گانتی لب دو سانو تو فل لگ گئے ہدیس وہ گند لب حدیث ہوئی ہدیس سانو سان لب گئے تھی سمجھ آ جاتی من تو فارا کتا ہو ماں بوبا جدو تک ہوا وہ پھر گیا پوچھ ابو سفیان معاویہ پھرے نہیں تو معلوم ہویا قیامت آن نو جان نمر تھیک کے لائن میں چبیاں بولو توڑا کے نہیں تاں کر کے سڈ ماما سنو آخری حوالہ پیش کر کے اجازت کرتا ہوں توجہ ہے بہت کچھ ابھی پڑا ہوا ہے لیکن دیر سے بیان شروع ہوا ہے وقت بہت ہے آخر یار سویرے میں بھی پڑھا کچھ کم کرنا ان شاء اللہ ہلادی فتفل باری بخاری میں سنت کے ساتھ خیش، خیش، خیش، خیش، خیش، خیش، خیش، خیش، حضرت خبیستا قبیصہ بن بنائب بن لہو رو یا نے حضور سرکار زی کی زیارت کی زیاد صرف کچھ حدیث نہیں سن سکے صحبت بھی نہیں پا سکے محض زیارت کی تھی, تھی حضور بعد انتقال ہو گیا کبیسہ بن زویب تابعین نے بہت بڑے لہو رو حافظ ابن حجر نے ابن قانع کے حوالے سے لکھا لہو رو یتن حضور نے کی تھی بہت جلیل القدر محدث ہے توجہ ہے بن سے سند کے ساتھ آیا فرمایا یہ فرمایا، لوگ نے جنہوں نے رسول اکرم قیامت والے دن فرمانا صاحبی فرشت اپنا مرتا دھو گئے سن فرمایا اے او ہی لوگ نے جڑے ابو بکر دے دورچ رسول دے وصال تو بعد مرتا تو اے زن معلوم ہویا روڑا ہی مک گیا اور لانتیے میں بیاخدنے ابو بکر حضور, حضور دے صاحبہ نے حضور دے صاحبہ نے لانتیا حضور دے صاحبہ نے یہ منافقت بددو نے منافقت بددو نے نبی دے یارامیچوں کوئی نہیں حضرت حضور دے رسو وصال تو بات نہیں پھریا نہیں پھریا پھرانا آگے سمجھ تو میں اگر کہوں آخر میں ظالموں اصحاب اور آراب میں تمیز تو کرو آیا امن آرابیاں بارے تو منافقہ بارے تو چک پیا چکھ کے لونا صاحبہ سے ادیساں امن آرابا بارے چک لونے صحابہ سے لان کچھ تمیز تو کر لیا حمد اللہ تعالیٰ تمام اعتراضات تمام سباد نہیں بولے نہیں اللہ شاہ سبکا مدینے کے کاجدار کا ایک منٹ ذرا بیٹھے گل کر چلو میرے خیال نے تھوڑے سے باقی تنبی ہو گئی اسمجھا جواب جب ہر پاس چلا اچھا کل بروز منگل تی مار شاہ امام پری سرکار سنیا گیا ہاں قوم کی ماسی میں بولی ہاں بری بلی کھوٹی کسمت کرو میں کھوتے قسمت جہی ہے وہ کھوٹی دستا کی قسم نہیں کر گیا نا تو سمجھنا ہے کہ او دورے ڈنڈے نہ ملنگ امام بری اس بیٹھے ملنگ نے ہوگا میرا نک وٹو ان شاء اللہ آخر دعوان دعا فرماؤ دعا فرما <تصفح>